ہمارے رب نے حق حق پا لیا کہ جنت والے جب جنت پہ چلے جائیں گے تو جہن والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے, رب نے جو ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا ہم نے اس جنت کو پا لیا اور یہ آواز کب دیں گے ظاہر معلوم یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے کے بعد جب جنت والے اپنے نعمتوں میں ہوں گے محلات میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی جو طرح طرح کی ان کے جنت تیار کی گئی نعمتیں ہیں اس میں پلٹ رہے ہوں گے تو اس دوران جہنم والوں کو آواز دیں گے پکاریں گے کہ ہم نے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر لیا، یعنی کہ حق سچا پا لیا اور اس میں ہمیں ایک چیز کا علم ہوتا ہے کو کیا ہے کہ آخرت کے حالات دنیا کے حالات سے کس قدر مختلف ہے کیونکہ جنت اور جہنم یہ نہیں کہ دو گھر ہیں پڑوسیوں کے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اپنے گھر سے بیٹھا کو آواز دے رہا ہے جنت اور جہنم بہت بڑی جگہ ہیں ارد و حسم آوات و ارد اللہ نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے اور ایک ایک جنتی کی جو ادنا سا جنتی ہے اس کی اتنی اتنی وسیع جنت ہوگی کہ جتنی کسی دنیا کے بہت بڑے بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے بلکہ اس سے دس گناہ اور زیادہ تو اگر اتنی بڑی سلطنت اتنی بڑی جنت اور یہ ایک ایک جنتی کی جنت اور کتنے لاکھوں اور یعنی کہ کروڑوں ہوں گے جو جنت میں جانے والے اللہ کے فتح اس کی نعمت سے تو اور اس کے مقابلے میں جہنم بھی اسی قدر بڑی کہ جس کی گہرائی میں پتھر کو پہنچتے ہوئے ستر سال لگتے ہیں اور بعض روایتوں اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کے اللہ تعالیٰ کس طرح جسموں کو بڑا کرے گا ان کے جسم حتیٰ کہ ان کے ایک ایک داڑھ جو ہے پہاڑ کی ماند ہوگی تو اب ایک ایک جہنمی جو ہے اتنی بڑی بڑی اس جسامت ہوگی اور آدم کی اولاد میں سے 999 اس جہنم اس جہنمے جانے والے ہیں تو اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ جہنم کتنی بڑی ہے جہنم کتنی بڑی ہے تو یہ یعنی کہ اس سے یعنی کہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کوئی چھوٹی چھوٹی کوئی چیزیں نہیں کہ پڑوسیوں کے دو گھر ہیں کہ جو آپ سے بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے یعنی کہ اتنے فاصلے ہونے کے باوجود اتنے فاصلے ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی ایک دوسرے کو آواز بھی دیں گے ایک دوسرے کی آواز سنیں گے بھی اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج ہم فرق کرو آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں کہ موبائلوں کے ذریعے آپ ہزاروں میل دور جو دوسری دنیا کے دوسرے کونوں میں ہیں ان سے بیٹھے باتیں کرنے ہیں تو جنت کی نعمتیں تو اس دنیا کی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر ہوں گی جنت کی نعمتیں اس دنیا کی نعمتوں سے کئی بڑھ کر ہوں گی تو اگر دنیا میں اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح کی نعمتیں دے دی ہیں اس ٹیکنالوجی کی شکل میں کہ جس میں انسان جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ ہزاروں میل دور بھی لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے ان کو دیکھ بھی رہا ہے تو کیا جنت میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی آخرت میں کیا یہ چیزیں ممکن نہیں ہوگی اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گی اسی طرح اور بھی باقی ہر طرح کی نعمتیں سواریوں کے حوالے سے یعنی <تصفح> اگر اللہ تعالی نے آج ہمیں جہازوں جیسی تیز رفتار اس طرح کی سواریاں مہیا کر دی دنیا کے اندر تو کہ جنت میں ایسی چیزیں نہ ہوں گی جو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہوں گی اس لیے ان یعنی کہنے کا مقصد تو ان چیزوں سے میں پتہ کیا چلتا ہے کہ آخرت کے حالات سبھی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی عقل سے بالاتا رہیں عقل سے بالاتا رہیں اگرچہ جو سمجھنے والا ہے سوچ و فکر کرنے والا ہے اس کو موجودہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور آئے دن جو نئی ٹیکنالوجی نئی چیزیں آ رہی ہیں اس سے اس چیز کو سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی نعمتیں کہ جو جنت کی اور آخرت کی نعمتوں سے کہیں زیادہ ہیج اور بےکل نہ ہونے کے برابر ہے اس قدر اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی بڑھ چڑھ کر یہ چیزیں دکھا رہا ہے اور دے رہا ہے تو جنت کی نعمتیں اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گی تو یہاں پر اس لیے ہمایا کہ جنت والے جہنم والوں کو آواز دیں گے اور اس طرح ان کی بات چیت ہوگی ان کے آپس میں یہ سارا یعنی کہ بات چیت اللہ نے نکر کی ہے تو وہ کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا کہ یقینا یقیناً رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا جنت کا ہم نے اس کو برحق اور سچ پا لیا فعل وجد تم ماوا ادا ربو کم حقہ تم کیا تم نے بھی وجدتم تم پا لیا ما وعد رب تو جو تم اب نے وعدہ کیا تھا حق اس کو سچ پا لیا اور ان سے سوال کرنے کا مقصد ان کو افسوس دلانا حسر دلانا اور ان کو ایک طرح کی ڈانٹ پلانا ان کو شرم دلانا شرم کا مقام ہے کہ تم جو نبیوں کو جٹلاتے رہے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے اور ان جنت والوں کا یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا مداح اڑاتے رہے تو آج دیکھ لیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا انجام اس کا تمہیں مل رہا ہے تو یہ ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو شک ہے جنت والوں کو کوئی جہنمیوں کو جہنم پہنچے نہیں پہنچے ان کو آداب پہنچے نہیں پہنچا آداب مل رہا نہیں مل رہا کوئی شک کی بات نہیں صرف اس طرح کے سوالات بعض اکات خود بھی کرتا ہے اور بعض کا کرتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں پہ جنت والوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ان سے کریں گے تو یہ ساری چیزیں ان کو افسوس اثر دلانے کے لیے ان کو شرم دلانے کے لیے اور ان کو مزید جو ہے ان کے عذاب کو بڑھانے کے لیے کہ جس طرح آپ کسی مجرم کو پکڑتے ہو تو اس کے اس کو جرم کا بتاتے ہو کہ تم پتہ چلا بھائی تم نے کیا کیا ہے کالو نعم تو جہنوی کہیں گے کہ ہاں پا لیا ہاں یہ جھٹلانے کے انداز یہ شک و شبہات کے سارے معاملہ دنیا کے اندر ہیں وہاں پر ساری ان کی آنکھیں کھل جائیں گی فب سرکلیہمحدید آج ساری سارے پردے ہٹ جائیں گے اور نگاہیں بہت تیز ہوں گی ہر چیز جو ہے ان کو کھل کر نظر آئے گی اور ہر چیز کو حقیقت میں بلکہ اس میں نہ کہ صرف دیکھ رہے بلکہ حقیقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ رہی ہوگی کہ جس عذاب کو جس جہنم کو جس آخر کو جھٹلا رہے تھے آج ان کو پتہ چل گیا کہ اس کی حقیقتیں کیا ہے قارون ام کہیں گے کہاں <بَيْنَهُم> کیا ہے اعلان اسی سے ادان کا لفظ کیا ہے اعلان کس چیز کا اعلان یعنی ادان کا جو نماز کے لیے ادان ہوتی ہے اس کا نماز کے لیے اعلان کہ نماز کے وقت داخل ہونے کا اعلان تو یہاں بھی ازنم و ازنم یعنی کہ اعلان کرے کا اعلان کرنے والا بئین ان کے درمیان اللہ انمین کہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر اس اعلان اس اعلان کے اندر کیا معنی ملتا ہے ہم کو کہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر ظالم میں پڑے ہیں وہ تو لیکن اس طرح کا یہ اعلان جو ہے اس میں ایک مزید کیا چیز ہے کہ جو جو اس آداب میں پڑے ہیں وہ تو پڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آذاب ملے ہیں اور جن سختیوں میں ہو وہ سختیوں کو جھیل رہے ہیں تکلیفوں کو اٹھا رہے ہیں وہ تو اٹھا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ اعلان کرنے کا مقصد ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دینا کہ ان کو اگر یہ امید ہو کہ کبھی اللہ تعالیٰ بڑا جو عفر الرحیم ہے بڑی اس کی رحمت وسیع ہیں اس کی 99 رحمت اس کے پاس ہیں سو میں سے تو کبھی ان کے دل میں اگر اس طرح کے شوق و شبہات کو خیالات ہوں کہ شاید کبھی نہ کبھی ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے اور اللہ ہمیں جہنب سے نکال سکتا ہے تو اس طرح کے ان کے جو اس طرح کے جو تصورات ہیں ان کے خیالات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہے کہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی امید نہیں اس کا کوئی رستہ نہیں کون ہے ظالم اللہ نے اس کے آگے ان کی صفت بیان کی اللہ دین عن صبیر اللّہ و ابن ہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے رستے کو ٹیڑا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ سیدھا نہ ہو لوگ اس اللہ کے صحیح رستے سیدھے سے پر چل سکے اس میں ٹیڑا پن چاہتے ہیں تو یہ سدون عین سبھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور روکنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں کبھی تو فرعون ابو جہل جیسے کہ جو کھلے کافر ہیں اور نہیں چاہتے کہ کو اللہ کے دین کی طرف آئے کو توحید پر چلے اور لوگوں کو زبردستی اور یعنی کہ ان کو سزائیں دیتے ہوئے ان کو اپنی سختیاں جو ان کے پاس قوت طاقتیں ہیں ان کو قوت و طاقتوں سے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور کبھی روکنے کے اور انداز ہوتے ہیں شک و شبہات پیدا کر کے جو منافقوں کا انداز ہوتا ہے لوگوں کے اندر کوئی شک و شبہات پیدا کر کے دین کے اندر مختلف طرح کے اس طرح کی ان کے یعنی شوشے اٹھا کر کے جس سے لوگوں کو دین سے نفرت ہو جائے دین سے دور ہو جائیں اور کبھی کو بدکار بے حیا یعنی مختلف طرح کے لوگوں کے انداز ہیں دین سے روکنے کے اور کبھی بدعات اور شرک کی شکل میں اور یہ سب سے بڑا جو انداز ہے کوئی ہندو آپ سے کہے گا بھی یہ کام نہیں کروں آپ کہیں گے کہ یہ کافر ہے اس کی بات میں کیوں سنوں کوئی کرسچن یا کوئی دوسرا کھلا کافر لیکن وہ جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اسلام کا نام لینے والا ہاں آدمی اس کے چکر میں اس کے دور میں آتا ہے اس لیے سب سے بڑا جو دین سے روکنے کا انداز ہے اور جو سب سے بڑا گمرہی کا انداز ہے وہ یعنی جس میں آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کو کدھر لے جایا جا رہا ہے وہ اس طرح کے بتی مشرق کا انداز ہے جو دین کے نام سے اور بعض اوقات قرآن و سنت کے نام سے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو اللہ بات اللہ دین سدون عنصبی اللہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں پیبغونہ ایو جا اور چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑا ہو اللہ کا رستہ ٹیڑا ہو اللہ کے دین پر ٹیڑھا لوگوں کو ٹیڑا چلانا چاہتے ہیں اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کا رستہ سیدھا ہے وہ انہا داثرات ہی اور میرا یہ رستہ ہے جو سیدھا سیدھا ہے اس میں کوئی ٹیڑھا نہیں اور ٹیڑھا پنا ہونے کا معنی کو اس میں کوئی بل پیچ کو الجھاؤ کوئی ایسی چیزیں جو یعنی کے کسی کو سمجھ آتی ہوں دوسرے کو سمجھ آتی ہوں یہ اس کے لیے ہے یہ اس کے لیے ہیں اللہ کے دین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ کا دین جس سے کہ آپ میں کہ مہجت البا الحا کنہا رہا کہ تم کو ایسے واضح روشن رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح مانند ہے دن کی طرح روشن ہے یعنی دن تو روشن ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اگر جس کسی چیز کو رات بھی سمجھا جا سکتا ہو تو وہ بھی دن کی طرح روشن ہے یعنی اس میں کوئی الجھاؤ کوئی بل پیچ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو سمجھ آنے والی ہو اللہ کا دین بالکل واضح ہے اور سیدھا ہے اس میں کوئی بل پیچ کو ٹیڑے پن نہیں ہے تو اسی لیکن گمراہ کو ان لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کو چاہتے ہیں کہ اس سیدھی راہ پر نہ چلیں اور یا بھگون ہائے وجہ اس سے ہٹا کر ان کو ٹیڑھا پر چلانا چاہتے ہیں پہم بالآخرتی کافرون اور یہ آخر سے کفر کرنے والے ہیں چاہے وہ کھلے کافر ہوں یا اسلام کے نام لیوا کافر ہوں بولے جس طرح نے دونوں قسموں کا ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات دین سے روکنے والے کھلے کافر ہوتے ہیں فرعون جیسے ابو جہل جیسے اور بعض اوقات دین کے نام لیوا کلمہ پڑھنے والے اور دین کا جھانسہ دے کر لوگوں کو جو ہے اللہ کے دین سے ہٹانے پہ پھسلانے والے گمراہ کرنے والے تو یہ بھی کافر ہیں اور ان کا کفر پہلے کافروں کی نسبت زیادہ زیادہ سخت اور زیادہ شدید ہے زیادہ خطرناک ہے کہ پہلے کافروں کا کفر تو واضح ہے اسے آدمی بچ سکتا ہے لیکن ان کافروں کا کفر بعض سمجھ نہیں آتا جس میں آدمی ان کے ساتھ گمراہ ہو سکتا ہے وہ حمل آخرت کافروں اور جو آخر سے کفر کرنے والے ہیں تو یہ ہے ظالموں کی صفت کہ جو اللہ کی رات سے روکتے ہیں اور اللہ کی رات سے لوگوں کو ہٹا کر جو ہے ٹیڑے رسوں پر چلنا چاہتے ہیں اوجن کے من ٹیڑھا اور آخر سے کفر کرنے والے ہیں تو یہ ہیں وہ لوگ جو ظالم ہیں جن کے اوپر اللہ کے لانت ہے اور لانت بھیجنے کا مقصد ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دینا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی رحمت نہیں ہو سکتی اس کا کوئی رستہ کو دربادہ نہیں ہے آگے تقاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال يعرفون کلا بسیماہم وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارُ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ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 مینا <تصفح> حجاب اور ان دونوں کے درمیان یعنی جنت اور جہنم والوں کے درمیان ہوگا پردہ ملاف رجال اور آراف یعنی اونچی جگہوں پر رجال کچھ لوگ ہوں گے یا جو جانیں گے پہچانیں گے کلن سبھی کو جنت والوں کو بھی جنت والوں کو بھی پہچانیں گے بھی سی ماہوم ان کے چہروں سے ان کے خد و خال سے منا اور وہ آواز دیں گے اصحاب الجنہ جنت والوں کو انسلام العلکم کہ تم پر سلامتی ہو سلام ہو تم پر لم ید یہ نہیں داخل ہوئے ہوں گے اس میں جنت میں یعنی آراف والے بہم یت معاون لیکن ان کو تما ہوگی امید ہوگی داخل ہونے کی و ادا اور جب سوری فت ابساروحم سوری فت جائیں گی ابساروحم ان کی نگاہیں تلقہ اصحاب نار تلقہ کے بنی طرف سمت اصحاب نار اغبالوں کے قارو کہیں گے ربنا اے رب بانا ہمارے لا ہمارے لج الام القوم ظالمین ہمیں نہ کر دے ظالم قوم کے ساتھ یعنی ان ظالموں کے ساتھ جہنم والوں کے ساتھ نہ کر دینا پنا دا اسحاب العافی اور پکاریں گے آراف والے کچھ لوگوں کو یا عاریفور ہوں جن کو پہچانے کہ ان کے چہروں سے قالو کہیں گے ان کو ماں اگنا انکم جم اکم مَ اگنا نہیں تم کو فائدہ دیا انکم تم کو جم جو تمہارے جتھے تمہاری جماعتیں تھی یا تو یہ نفی ہے کہ تم کو فائدہ نہیں دیا یا سوال ہے کیا کیا فائدہ دیا دیا تم کو تمہارے جتھوں نے تمہاری جماعتوں نے مما کن تم تست بیرون اور جو تم تھے تکبر کر کرتے آہا اولا الدین قسم تم کیا یہ وہ لوگ ہیں جنت والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے لا نل اللہ رحم برحمة کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی لا الحم اللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں پہنچائے گا ان کو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ان کو برحمت کوئی رحمت دخول الجنّا ان کو حکم دیا جائے گا عراف والوں کو کہ داخل ہو جو جنت میں اللہ و فن ولا ان تم زنون نہیں تم پر کوئی ڈر اور نہ تم غم کھاؤ گے منا دا اصحاب الناری اسحاب الجنّا اور پکاریں گے آواز دیں گے آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے اصحاب النار جنت آگ والے اصحاب النار آگ والے آواز دیں گے اسحاب الجنّ جنت والوں کو ان افید و علیہ نامین ان عفید ہوں کس بات کی آواز دیں گے کہ ہمیں ہم پر ڈالو افید و ڈالو ہم پر علینا ہم پر من کچھ پانی میں سے اوما یا جو تم کو اللہ نے روزی رزق دیا ہے قالو تو کہیں گے جنت والے ان کہ بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کھانے پینے کو یا جو بھی تم نے مانگا ہے ان کو حرام کر دیا ہے اللہ دین تخین وہ کافر جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا کھیل تماشا مگرت ہوں الحیات النیا اور ان کو دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا فل یومنسا ہوں بس آج کے دن ہم ان کو بلا دیں گے کہ ماں نسول قا ایوم ہا کہ جس طرح انہوں نے ہماری اس دن کی ملاقات کو بلایا تھا وماں کانوب آیاتینہ یھادون اور جو تھے وہ ہماری آیتوں کا یہ جہادون انکار کرتے آیت نمبر چھیالیس سے اکاون تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرمات اللہ تعالیٰ وبین ہما حجاب اور ان دونوں کے درمیان ہوگا پردہ یعنی جنت اور جہنم والوں کے درمیان بینا ان دونوں کے درمیان جنت اور جہنم والوں کے درمیان پردہ ہوگا اور یہ پردہ کیا ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ دیوار ہے وہ سور ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا سور حدید میں فدور بابین سور اللہ بابُن باطن ہُوفی رحمہ من قبر اداب کہ اللہ تعالی قیامت کے دن جو ہے لوگوں کو سبھی کو ایک روشنی اور نور دے گا یعنی کہ سبھی مراد یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے یا مومن تھے ان کو نور اور روشنی دے گا اور جب وہ چلیں گے اور پلسرات کے قریب پہنچیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا نور باقی رہنے دے گا اور منافقوں کا نور نور بجھا دے گا منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور جب منافقوں کا نور بجھے گا تو پھر وہ ممنو کو کہیں گے کہ ٹھہرو اور ہمیں بھی ساتھ لے لو ممنو کو کہیں کہ منافق کہ ٹھہرو اور ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو تاکہ ہم بھی تمہارے نور اور روشنی سے جو ہے یعنی کہ فائدہ اٹھائے یعنی فرض کریے جس کہ آپ اندھیر میں چل رہے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس ٹارچ ہے وہ دیکھ رہا ہے اپنے رستے کو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو کہتے بھی مجھے بھی ساتھ لے کے چلو تاکہ ہم بھی اپنا رستہ دیکھ سکیں تو جب منافقوں کا نور بجے گا تو کو کہیں گے آواز دے کے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو تو مومنوں کو کہیں گے کہ پیچھے جاؤ جہاں سے ہم نور لے کر آئے ہیں تم بھی وہاں سے لے کر آؤ تو جب وہ پیچھے مڑیں گے جائیں گے تو اللہ کے فادوری فادور ببی الرحمبصور کہ ان منافقوں اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس دیوار کی کیفیت کیا ہوگی اللہ ماتا ہے فی الرحمہ کہ جس کا اندرونی حصہ رحمت کی طرف یعنی جنت کی طرف ہے وباحر من الر العذاب اور اس کا باہر کا حصہ جو ہے وہ یعنی آداب کی طرف یعنی جہنم کی طرف ہوگا تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ عراف سے مراد یہ وہ دیوار ہے کہ جو جنت اور جہنم والوں کے درمیان کھڑی کی جائے گی لیکن وہ دیوار سے مراد کوئی ہم دنیا کی دیواروں کا تصور ہمارے ذہن میں نہ ہو کہ وہ دیوار کوئی ایسی ہوگی جو چند انچ کی ہوتی ہے تو اس دیوار کی کیفیت کیا ہے کیا اس کی لمبائی چوڑائی ہے کیا اس کی یعنی کہ قد و قامت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جو جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جنت اور جہنم کوئی دو گھر نہیں ہے کہ جن کے درمیان یہ دیوار ہے وہ بہت بڑی جگہ ہیں اور ان کے کیفیتیں حقیقی معلوم اللہ ہی جانتا ہے اس لیے یعنی کہ جا ہم صاحب کا بات جو ہم نے پہلے کی ہے اس پر مزید یہ کہ ہمیں اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ آخرت کے ان حالات پر کیا سراہیاں کرنا دنیا کی یہ سراسر بے وقوفی ہے ہمارے بہت سے لوگ جہالت اور بے وقوفی سے آخرت کے ساری ساری چیزوں کو دنیا پر قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہے تو ایسے ایسے ہوگا اگر ایسے ہو تو ایسے ہوگا تو ہمیں اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی آیات اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ آخرت کے معاملات بالکل دنیا سے الگ تھلگ اور مختلف ہیں کہ جن کو ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ ان عادت العباد یا صعحین ما عالعین العط ولا, ولا خطر السمعت ولاخل بشر کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں کسی کار نے کبھی سنا نہیں اور نہ کبھی کسی کے دل دماغ میں اس کا تصور آیا ہے اس لیے آخرت کے معاملات میں آدمی کیا سراہیاں کرے اپنی طرف سے خیال اپنے پیش کرے یہ سر ہر بیوقوفی اور جہالت کی ذریعہ ہے اس لیے اللہ تعالی نے جس طرح بیان کیا ہے ہم, ہمارا فرد بنتا ہے ہم اسی طرح سے ان چیزوں پر ایمان لائیں ان کو تسلیم کریں ان کو قبول کریں کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کا انکار کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ چیز ہونا تو ممکن نہیں ہے یہ تو عقل میں نہیں آتی ہاں تمہاری عقل جو ہے وہ جب محدود ہے اور بالکل تھوڑی ہے اور اس پر بھی شیطان چھایا ہوا ہے تو اس میں کیسے ایسی باتیں آئیں گی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو سچے مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانتے ہیں کہ جو بھی کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں تو اس لیے فرماتا اللہ تعالیٰ کہ, کہ وہ بین احمد حجاب ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا وا راف رجال اور عراف یعنی اونچی جگہوں پر رجال کچھ لوگ ہوں گے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دیوار ہی اونچی جگہ ہے لیکن اللہ عالم اس کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ دیوار ہی اونچی جگہ ہے تو یا اور اس کے علاوہ عراف کے معنی ویسے کہ کوئی بھی اونچی جو جگہ ہوتی ہے اونچی اونچی چیز ہوتی ہے اس کو عرف کا نام دیا جاتا ہے اس لیے مرغ کی جو کلگی ہوتی ہے اس کے سر پہ اس کو کیا کہتے ہیں عرف الدیق دی کہ مرغ کو تو عرف اس کے کلگی کو کہتے ہیں تو کو کوئی بھی اونچی چیز کو اس کو عراف کرام دیا جاتا ہے تو میں عراف اونچی جگہوں پر ٹیلوں پر رجال ان کچھ لوگ ہوں گے یا عارفون کل لمبی سیما ہوں <هم> یہ رجال یہ لوگ ہیں یہ سبھی کو جنت والوں کو بھی جہنم والوں کو بھی پہچانؤں گے ان کی شکلوں سے ان کی ان کے خد و خال سے پہچانے گے کہ یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں اور معلوم اس سے یہ ہوتا ہے اللہ کہ ابھی جنت والے میں داخل نہیں ہوئے ابھی جہنم والے جہنم داخل نہیں ہوئے لیکن ان کی شکلوں سے پہچاننے ہوں گے کہ جنتیوں کے چہرے چمکتے ہوئے پر رونق ہشاش پشاش اور جہنمیوں کے چہرے جو ہے سیاہ اور ان پر ہوائیں اڑی ہوئیں اور اسر انداز سے تو ان کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے کہ جنت والے ہیں یہ جہنم والے ہیں لیکن یہ ٹیلوں پر یا آراہ پر یہ لوگ کون ہیں اس کے بارے میں جمہور علماء جمہور محسین کا جو قول ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں کیونکہ وہاں پر میزان لگیں گے ترادو لگیں گے ایک ترادو نیکیوں کا دوسرا برائیوں کا تو جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ جنتی ہے جس کی برائیاں زیادہ ہوگی گی وہ جہنمی ہے اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں اب یہ نہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں کہ جو جنت میں لے جا سکیں نہ اس کی برائیاں زیادہ ہیں کہ جو اس کو جہنم میں لے جا سکیں تو اس لیے بعض الما نے کہا کہ یہ اصحاب العراف ہیں اور باد العلما کا کہنا ہے کہ وہاں پر نیکی برائی کا جو ترازو لگیں گے وہ دنیا کے ان ترازوں سے کہیں زیادہ باریک ہوں گے کہیں زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ اس باریکی اور یعنی کہ ایگزیکٹ ہوں گے جس طرح آج جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ گرام کا بھی کتنا حصہ جو ہے اس کا بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے ایک ایک ملی کے بارے میں بلکہ ملی کا اس کے کتنا حصہ وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قیامت کے دن کے میزان ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ باریک ہیں تو جہاں پر انسان کی نیکیاں اور برائیاں اور اسے ہم یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اگرچہ بڑی وسیع ہیں لیکن یہاں پر معمولی بھی اگر کسی کی نیکی زیادہ ہے تو جنت کو جا رہا ہے معمولی برائی زیادہ ہے تو جہنم کو جا رہا ہے اور اگر برابر بھی ہو گئی ہے تو تب بھی نہ جنت نہ جہنم تب بھی ان کو روک دیا جائے گا جو کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بڑا غفور الرحیم ہے اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں اس کے عدل, عدل کے تقاضے بھی اپنی جگہ پر باقی ہیں اس کے اس کے کے تقاضے جو وہ بھی انداز وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں ورنہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت اتنی وسیع ہے تو ان عراف یعنی جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہو گئی ہاں ٹھیک ہے ان کو پہلے سے جنت میں بھیج دیا جاتا لیکن نہیں ان کو روکا جائے گا اور ٹھہرایا جائے گا حتیٰ کہ سبھی لوگوں کا حساب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا تو یہ ہیں اعراف جو یعنی کہ اصحاب العراف جو ٹیلوں والے یا ان چیزوں پر ٹھہرنے والے تو اکثر علماء کے یہ کہنا ہے بعض علماء کے یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر اپنے ماں باپ کی اجازت کے جہاد پر گئے جہاد پر گئے اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر اور شہید ہو گئے قطر ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک طرف تو انہوں نے نیکی کی جہاد کا عمل کیا اور دوسری طرف اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ان کی اجازت نہیں دی تو یہ وہ لوگ ہیں لیکن ماں باپ کی اجازت کی کب ضرورت ہے جب جہاد طلب ہو کہ خود آپ جہاد کرنے کے لیے دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہوں لیکن جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے اس وقت ہر مسلمان کا ہر انسان کا فرد ہے کہ اپنا دفاع کرے دوسروں کا دفاع کرے وہاں پر کسی کے اجازت کی ضرورت نہیں ہاں ضرورت ہے آپ منظم ہونے کی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اگر ان کا مسلمانوں کا کو امیر کو ان کا حکمران اس کے ساتھ مل کر یہ چیز کرنے کا کہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اب دفاع کرتے ہوئے بھی لیکن یعنی کہ یہ نہیں ہم اس وقت کا انتظار نہیں کریں گے کہ بادشاہ کی طرف سے حکمران کی طرف سے ماں باپ کی طرف سے اجازت ہوگی تو پھر یہ جو کافر میرے سر پہ تلوا لے کے کھڑا ہے جو مجھے مجھ پر فائر کر رہا ہے اس کو اس کے مقابلے میں اٹھوں گا یہ باتیں نہیں ہیں کیونکہ بعض دین کے دشمن منافقین ان کے اس طرح کے پروپر کرنے ہوتے ہیں کہ ہندو آپ کے گھر آ رہا ہے آپ کو کاٹنے کے لیے آپ کے گھر کو جلانے کے لیے آپ کی بہن کی عزت ماں کی عزت لوٹنے کے لیے. تو کہے گا نہیں پہلے پہلے جو کو اجازت چاہیے پہلے کو ان کے سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو دین کے دشمن ہیں یا جاہل احمق ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کہ ان کے معاملات کے دین اسلام کیا ہے تو کہنے کا مقصد جہاد میں والدین کی اجازت اس کا حکم دیا گیا ہے لیکن وہاں پر کہ جب خود جو ہے اکافر سے آدمی لڑنے کے لیے جاتا ہے یعنی جس کو جہاد طلب کہا جاتا ہے تو الک الحال تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ صحاب العراف جو ہیں یہ لوگ ہیں کہ جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پر نکلے اور شہید ہو گئے ایک طرف تو نیکی کی جہاد کی عمل جیسی اور دوسری طرف ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کا گناہ تھا تو اس لیے ان کو روکا جائے گا لیکن جو زیادہ صحیح قول معلوم ہوتا ہے اللہ عالم اور اس میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ کون ہوں گے آپ آپ نمائیں کہ ہم اصحاب المعراف یا علاء اصحاب العراف کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیل پر ہوں گے یا اصحاب, اصحاب العراف ہوں گے لمحت خلوح اور معاون کہ جو داخلی ہوں گے جنت میں لیکن ان کو تما ہوگی امید ہوگی داخل ہونے کی تو المباتے ہیں کہ ٹیلوں پر کچھ لوگ ہوں گے یا عاریفون کل لمبی وہ جنت والوں کو پہچانے کے ان کے چہروں ان کی شکلوں سے اور جہنم والوں کو بھی کلن کے معنی سبھی کو پہچانے کے سیما کے لفظ جو ہے سیما کے لفظی معنی چہروں کے خد و خال چہروں کے یعنی کہ جو آپ کو کسی کے چہرے پر دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے پورونق چہرہ ہے کھاتا پیتا حشاش بشاش ہے پتہ چلے گا کہ آدمی کو مالدار ہے کو امیر آدمی ہے اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی دیکھیں گے اس کا چہرہ اس کا ان کے چہرہ سوکھا ہوا فقر و سے مرا ہوا کیا پتہ چلے گا کہ آدمی کس قدر و میں ہے تو یہ ان کے سیما کے لفظی معنیٰ یہ چیزیں ہیں。ایک آدمی دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر کوئی نماز کے ان چیزوں کے آثار نظر آ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نمازی آدمی ہے کون ایک متقی آدمی کہ دوسرے کے چہرے سے پتہ چلتا ہے دیکھ کر ایک ایک بدماج کے ایک بدماش قسم کا تو یہ اس کو یہ اس یعنی کہ یہ جو چہرے کے خد و خال ہے اس کو سیما کا نام دیا جاتا ہے تو سبھی کو پہچانیں گے ان کے چہروں سے ان کے خد و خال سے بناد و اسحاب الجنتی انسلام جنت والوں کو جب دیکھیں گے تو ان کو دیکھ کر کہیں گے انسلام علیکم ان کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو اور یہ ہے جنت والوں کا مقام ان کے لیے اللہ کی طرف سے کریڈٹ کہ نہ کہ صرف جنت والے ایک دوسرے کو سلام بلکہ اصحاب العرا بھی ان کو سلام کہہ رہے ہیں فرشتے بھی ان کو سلام کہہ رہے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر سلام القول رب الرحیم کہ ان کو سلام کہاں سے ہوگا جہانوں کے رب کی طرف سے رب الرحیم کی طرف سے ان کو سلام ہوگا جہاں پر وہ ظالموں کے اوپر ہم پڑھتے ہیں پڑھ کے آئے کہ ان پر لانتے پڑ گئی اللہ علت اللّہ علمین تو جنت والوں کو طرف ہر طرف سے سلام ہوں گے لمیت و وحمیت معاون یہ نہیں داخل ہوں گے ابھی جنت میں ابھی جرم داخل ہی ہوئے ہوں گے کون اصحاب العراف عراف والے ابھی میں داخل ہی ہوئے ہوں گے بہمیت معاون لے کر ان کو تما ہوگی اس بات کی امید ہوگی تما کے امید ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے تو اگرچہ ہماری نیکیاں برائیاں برابر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا تقاضہ یہی ہے کہ ہمیں جرم میں داخل کیا جائے گا لیکن یہاں پر بھی دیکھنے کی جو چیز ہے کہ جرم میں داخل تو ہو جائیں گے لیکن جو روکا جانا ہے ان کا اور ٹھہرایا جانا اور یہ مدت کتنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرایا جانا ہے کیونکہ قیامت کا دن کتنا ہے پچاس ہزار سال کا اس میں یعنی فرد کر لیا جائے پچاس میں سے پانچ ہزار سال بھی ہو دس ہزار سال بھی ہو ایک ہزار سال بھی کیوں نہ ہو یعنی کہ معمولی ٹائم تھوڑے ہیں یعنی اتنا عرصہ جو ہے جن سے رکے رہنا اور دل میں کھٹکا رہنا اگرچہ امید ہو داخل ہونے کی لیکن یہی چیز ایک بہت بڑی انسان کے لیے حقیقت میں اس کے لیے اس کو جگانے والی چیز ہے کہ کس قدر ضرورت ہے انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ ہمیشہ جائزہ لینے کی یعنی یہ آئے ہم کو اس بات کا بھی سبق دیتی ہے کہ کس قدر ہمیں ضرورت ہے اپنے اعمال کا ہمیشہ جائزہ لینے کی اپنا حساب کرنے کی جس سے کہ ہمر فاروق کرتے تھے کہ خاص ہو قبل تو حاصل ہو کہ آج اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب بھی آ جائے کیونکہ جب آدمی حساب نہیں لیتا تو بعض اوقات ایسے ہی وہ خوش گپیوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کے اندر مصروف ہو مگر ہوتا ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں میں تو بڑی نیکی کر رہا ہوں لیکن جب اپنے حساب کرنے پر آتا ہے برائیوں کی نیکیوں کی دونوں لسٹیں تیار کرنے پر آتا ہے کہ کتنی غلط چیزیں دیکھیں بولیں سنیں سوچیں دل سے کہ جن کا واقعی نیکی برائی پر اثر ہوتا ہے ہاتھ پاؤں سے کی کہ کتنے غلط اعمال باتیں کی ہیں عمل کیے ہیں کچھ بھی کیا ہے وہ ساری لسٹ اس کے مقابلے میں نیکیاں کتنی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں اس لیے ضرورت ہے آج ان چیزوں کا اپنا حساب کرنے کی کیونکہ کل قیامت کے دن ترادو اس انداز سے لگیں گے کہ معمولی بھی نیکی برائی فمیاں عمل میں اسقال حضر راتن خیر نہیں آ رہا راتن اور یرا دیکھنے کا معنی کیا ہے تو اس پر حساب ہے اس پر جزا اور سزا ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا نیکی ہے یا برائی ہے معمولی بھی اور اسی بنیاد پر آگے جنت یا جہنم ہے اور اگر برابر بھی ہوگی تب بھی روکے جانے کا معاملہ ہے تو کہنے کا مقصد اس طرح کی آیات اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ انسانوں کو کس قدر ضرورت ہے اپنا جائزہ لینے کی اپنا محاسبہ کرنے کی تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور پھر نیکیوں کا جائزہ لیتے ہوئے مزید جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ بھی کہ نیکی تو کی ہیں لیکن قبول ہونے کی شرطیں بھی ہیں قبول ہونے کی بھی اس میں پائی گئی ہیں کیا واقع اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی ہے تو اس لیے صرف نیکی کر لینا ہی نہیں بلکہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی دیکھنا کہ کہاں تک اس کی اس کے اندر قبولیت کی شرطیں ہیں یا نہیں ہیں وہاں تلمید خلوحا نہیں داخل ہوئے گے جنت میں محمیت معاون جبکہ ان کو امید ہوگی بہ ادا سوری فت ابسار اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی ب ادا ان ان کی نگاہیں پھر ہی جائیں گی تلقاء طرف اصحاب نار آگ والوں کے یہ جملہ ہمیں کیا معنی دیتا ہے ہاں دیکھنا چاہیں گے نہیں جہنم والوں کو دیکھنا چاہیں گے نہیں لیکن ان کو ان کی نگاہیں پھر ہی جائیں گی جہنم والوں کی طرف تاکہ ان کو دیکھیں اور یہ حقیقت ہے دنیا میں بھی آپ فرض کرو جہاں تک نعمتوں کا تعلق ہے اچھی چیزوں کے چیز... کی... آپ چاہیں گے ان کو دیکھنا اور دیکھتے چلے جائیں گے بغیر کسی کے پوچھے بتائے آپ خود ان کو دیکھیں گے لیکن جہاں پر کوئی خطرناک چیز ہو کوئی ایسا مندر ہو تو آپ خود اس سے اپنی نگاہیں پھیریں گے اس طرف نگاہ ڈالنا چاہیں گے ہی نہیں تو اسی حمایت سوری فت پھر جائیں گی خود نہیں پھیریں گے اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو پھیرے گا کس کس طرف تل ابسار ان کی نگاہیں پھیرے گا تلقہ آسہ النار آگ والوں کی طرف تاکہ ان کو آگ والوں کو بھی دکھایا جائے کہ آگ والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کو, وہ کیسے ہیں قالو تو کہ جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھر, پھر ہی جائیں گے تو قالو کہیں گے رب بنا اے رب ہمارے لا لات الظالمین ہمیں نہ بنا دینا نہ کر دینا ظالم قوم کے ساتھ یعنی ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ داخل کر دینا اس جہنم میں نہ ڈال دینا تو ان کی یہ دعا ہوگی منا دا اسحاب العرافرجا عارف الحم اب جب جہن جہنم والوں کی طرف ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی تو جہنم میں جلتے ہوئے بڑے بڑے چودھری بدماشوں کو دیکھیں گے تو کیا کریں گے منا اور پکاریں گے آواز دیں گے اصحاب العراف عراف والے رجالا کچھ لوگوں کو کو مردوں کو یا عریفون احماں جن کو پہچانتے ہوں گے ان کے خد و خال سے ان کے چیروں سے کہ یہ فلاں چودھری صاحب ہیں یہ فلاں حضر صاحب ہیں یہ فلاں بڑا بدماش ہے ان کو چیروں سے ان کے پہچان کر ان کو کیا کہیں گے کال ما اغنا کم جم جو ماں کے معنی جس طرح نے تو پہلے ذکر کیا ہے کہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں یا تو سوال کی شکل میں کہ کیا فائدہ دیا تم کو ماں آگنا کیونکہ ماں کا لفظ اس کے دو یعنی کہ بڑے بڑے جو استعمال ہیں کبھی وہ نفی کے معنی میں آتا ہے کہ نہیں کبھی سوال کے معنی آتا ہے کہ کیا ماں آگنا انکم کیا فائدہ دیا تم کو جمعکم تمہارے جتھوں جماعتوں نے اور جتھوں جماعتوں سے تمہاری پارٹی تمہاری جو پیروکار تھے جو تمہارے گرو تھے جس طرح کہ ہر دور کے کافر و بدماشوں کو اس بات پر فخر رہا ہے نبیوں کے مقابلے میں کیا فخر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی زیادہ ہیں ابو جہل نے بھی کیا کہا تھا افسل فن کو کہ مکہ کے لوگ یہ ساری مجلس میری یعنی میرے،, میرے ساتھ لوگ ہیں تم اکیلے ہو تم یتیم فقیر تمہارا تم،, تم ہمارا کیا مقابلہ کرو گے تو اللہ نے کیا جواب دیا فلی دن دیا ہو ہاں یہ اپنی جتھے جتھ جماعت کو بلا لے ہم بھی بلا لیں کہ کو جہنم کے دروگوں کو تو کہنے کا مقصد ہر دور کے ظالم و کافروں کو اپنے ساتھیوں پر ناز رہا ہے اور سمجھتے رہیں کہ جس طرح یہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں اور اس کی وجہ, ان کی وجہ سے ہماری قوت و طاقت ہماری حکومتیں قائم ہیں آخرت میں بھی ایسی ہوگا اگر کوئی آخرت کا تصور ہے تو, تو ان کو کہا جائے گا کہ ماں اگر نہ انکم جم کہ کہاں تمہاری جماعتیں تمہارے جتھے تمہاری پارٹیاں تمہارے پیچھا کرنے والے لوگ کہاں ہیں یا دوسرا معنی کہ نہیں فائدہ دیا ہے تم کو تمہاری جماعتوں جتھوں نے ماکن تم دستقبیر اور جو تم تکبر غرور کیا کرتے تھے سمجھتے تھے کہ تم بڑے ہو تم بڑے چودھری ہو تمہارے پاس بڑا مال ہے تمہاری بڑی طاقتیں ہیں اور تم یہ دین اس لائق نہیں کہ تم اس کو اپناؤ یہ تمہارے لیول سے نیچے ہے تم اسے اوپر ہو تم اسے والا تر ہو تو یہ تمہارے تکبر غرور اور تمہاری جماعتیں پارٹیاں جن کا جن پر تم کو ناز تھا وہ کہاں ہے آج کیا تم کو فائدہ دیا انہوں نے تو یہ بھی سوال جس طرح میں پہلے ذکر کیا ہے ان کو مزید شرم دلانے کے لیے ان کے عذاب کو ان کے حسرت کو بڑھانے کے لیے کہ جن پر ان کو ناز تھا کہ یہ ہمارے کام آنے والے ہیں یہ ہمارے ساتھ دینے والے ہیں آج وہی ان کا ساتھ چھوڑ کر بلکہ ان کے دشمن ہوں گے تو ان کو اور حسرت وسوس دلانے کے لیے الحا نا قسم تم پھر اصحاب العراف ہی والوں کو مخاطب ہوں گے چودریوں کو جنت والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ احاء اولا اللہ دینا کو یہ جنت والے کہ جن کے بارے میں اقسام تم قسمیں کھاتے تھے لا نالم اللہ برحمٰ کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی اپنی رحمت نہ کرے گا اللہ تعالیٰ کہ ان پر کوئی رحمت نہ ہوگی کیا تم ان کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے اور وہ قسمیں کھاتے تھے اس بات کی کہ واقعی اہل ایمان کے بارے میں اور صورت حقام میں جس طرح کہ اگر اس یہ ایمان کو خیر کی چیز ہوتی تو کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ کر ان کو دینا تھا ان فقیر و غریبوں کو دینا تھا بلال صہیب اس طرح کے فقیروں گریبوں غریبوں کو یہ ایمان ملنا تھا ہم جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں کہ اگر واقعی کوئی حق ہوتا کو سچ ہوتا کوئی صحیح چیز ہوتی تو ہمیں ملنا چاہیے تھا یعنی ہمیشہ سے ہر دور کے بدماشوں کا جو انداز رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مال ہم کو ملا ہے سرداری ہمیں ملی ہے چدراہٹ ہمیں ملی ہے اسی طرح ہر جو اچھی چیز ہو سکتی ہے وہ اس کا ہمارا ہی حق کے کسی اور کا حق نہیں ہے اس لیے وہ ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کا ملاق اڑاتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جنت کے جنتوں کے وارث ہوں گے تو آج ان کا آج اصاب العراف ان کا ملاق اڑا رہے ہوں گے احاء الدین قسم تم کہ یہ جنت والے جن جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے ہو کہ لا ہوں اللہ رحمت اللہ تعالیٰ کو ان کی رحمت کو کوئی رحمت نہیں ملے گی ادخل الجنہ تو ان اصحاب العراف کو اللہ کی طرح سے حکم ہوگا ادخل الجنہ داخل ہو جو جنت میں لا خوفنا کم ولا ان تم نہ تم پہ کوئی کسی طرح کا ڈر خوف ہے اور نہ تو نہ تم غم کھاؤ گے مستقبل کے بارے میں کوئی ڈر خوف ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یعنی کہ کبھی اس سے نکلنے کا معاملہ ہے ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے کبھی بہت نہیں ہے یعنی اس لیے کو ڈر خوف مستقبل کے بارے میں نہیں ولا ہم یا ولا ان تم اور نہ ہی تم غم کھاؤ گے کیونکہ غم اس وقت ہے کہ جب آدمی یعنی کہ گدرے ہوئے چیز پر غم ہوتا ہے کہ کاش کے ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا اب جنتیں مل گئی جنت میں داخل ہو گئے اور غم ختم ہو گئے اور اس میں ہمیں یہ بھی ایک, ایک چیز ملتی ہے کہ یہ اصحاب العراف کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ ہے کہ تم کو کوئی غم نہیں جنت میں جانے کے بعد کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ آخر ان کیا مقامات ان کے درجے جنت میں باقی لوگوں سے تو نیچے ہوں گے نا کہ وہ لوگ جو جنتوں میں پہلے داخل ہو چکے یقینی سی بات ہے کہ ان کے درجے اس سے کم ہوں گے اور بعض روایتوں میں آتا بھی ہے اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ ان کی گردنوں پر ایک نشان ہوگا ان کی گردوں پر ایک نشان ہوگا کہ جس نشان سے یہ پہچانے جائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے یعنی کہ جن جن کے جن کو پر اللہ نے انعام کیا ہوا اللہ نے ان کو آزاد کیا ہوا ہے تو جن کو اللہ نے آزاد کیا ہوا ہے وہ تقا اتقاء اللہ یعنی کہ جن کو اللہ نے آزاد کیا ہوا ہے آزاد کرنے کا معنی کہ آدمی پہلے پہلے غلام تھا پہلے پھنسا ہوا تھا یعنی جس سے جلال صاحب نے بولا ہے کہ پاسنگ مارکس کہ ایک آدمی تو خود اپنے نمبروں سے پاس ہو گیا اور ایک آدمی فیل ہو رہا تھا لیکن اس کو بھی چلو دھکا لگا کر کوئی تو نمبر دے کر اس کو پاس کر دیا تو اس انداز سے ان کا حال ہوگا تو یہ کہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جنت میں جانے کے بعد ظاہر بات ہے کہ باقی جو پہلے جنت میں جا چکے جن کے اونچے مقامات ہیں ان کے مقامات اس سے نیچے ہیں اور واقعی حقیقت ہے جنت کے درجات ہیں اور جنت کے درجات دنیا سے کہیں بڑھ کر ہیں. دنیا میں جو اونچ نیچ کے معاملات ہیں یہ معمولی چیزیں ہیں اصل اونچ نیچ وہاں پر ہے اور اس لیے آپ نے منایا کہ تم یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں انبیاء صدیقین اس طرح کے شہداء کے منازل اس طرح کے تم کو دیکھو گے جس طرح تم کو کسی دور ستارے کو دیکھتے ہو جس طرح تم کسی آسمان پر دور ستارہ تم کو نظر آتا ہے اس طرح تم کو شہداء کی اللہ کے اپنے انبیاء کی صدیقین ان کی منظریں تم کو نظر آئیں گی تو کہنے کا مقصد کہ جنت میں بہت بڑے مقامات اونچ نیچ تو کیا وہاں پر بھی انسان کو حسرت ہوگی کہ میرا مقام تھوڑا ہے اس کا زیادہ ہے دنیا میں بھی میرے پاس چھوٹا گھر ہے اس کا ولا بڑا ہے ہاں میرے پاس تو بائی سائیکل بھی نہیں ہے اس کے پاس یہ گاڑی ہے سمجھے نا تو کیا جنت میں بھی یہ حسرت ہوگی تو ولا ہم ولا انتظن کا لفظ ہم کو یہ مانا دیتا ہے کہ اگرچہ اسحاب العراف کے مقامات کوئی شک نہیں کہ پہلی جنتوں کے سابقون سے نیچے ہوں گے کم ہوں گے لیکن پھر بھی ان کو کس طرح کا حسرت افسوس نہیں ہوگا اور یہ اس بات کی تصدیق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے فرمان کہ جنت والا جو بھی جنت میں جائیں گے ان کو کسی کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں دوسرے سے کم ہوں کسی کو بھی دوسرے سے کم ہونے کا احساس نہیں ہوگا کہ میرے پاس یہ درجہ نہیں ہے جو دوسرے کا ہے کیونکہ اگر یہ چیز ہے تو پھر تو وہ جنت کی نعمت نہ ہوئی وہ جنت کی لازت نہ آئی کہ جب ہمیشہ یہی رہے کہ بھی اس کو مل گیا تھوڑا زیادہ مل گیا مجھے تھوڑا ملا یہی وہ دل میں حسرت رہے گی تو پھر جنت کہاں کی ہوئی تو اس لیے جنت میں جو بھی جس کو مقام ملے گا اسی پر خوش ہوگا سمجھے گا کہ جو مجھ کو مل گیا ہے یہ کسی کو نہیں ملا منایا دا اصحاب النار اور پکاریں گے منایا دا اصحاب النار پکاریں گے آگ والے اصحاب الجنت جنت والوں کو اب یہ تیسرا گروہ ہے پہلے جنت والے جہنت والوں کو انہوں نے آواز دی تھی پھر اس کے بعد آراف والے ان کا ذکر کیا اب تیسرے جہن والوں کا ذکر کر کے ماتعا اور آواز دیں گے اصحاب الار آگ والے اصحاب ال جن اساب جنت والوں کو ان افید و علیہ ملما کہ ہم پر ڈالو کچھ پانی میں سے او مما رضا کا کم اللہ جو یا جو من کو اللہ نے روزی دی ہے رزق دیا ہے جنتوں میں نیم میں سے اس میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو اس کی تفسیر میں علما لکھتے ہیں کہ فرد کرو کسی کا بھائی جنت میں ہے یہ جہنم میں ہے اپنے بھائی کو پکارے گا باپ جنت میں ہے بیٹا جہنم میں ہے کوئی دوست جنت میں ہے یہ جہنم میں ہے تو اپنے رشتہ داروں کو اپنے عزیزوں کو اپنے دوستوں کو پکاریں گے کہ تم کا تمہارے پاس جس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں ہر طرح کی فروانی ہے تو ہمیں بھی کچھ کو پانی کا گھونٹ کوئی ایک قد اللہ کی نیم میں سے ہمارے اوپر بھی ڈال دو تو ہمیں بھی دے دو تو کیا کہا جائے گا کالو ان اللہ حرمہ الکافرین تو جنت والے کہیں گے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں یہ نعمتیں ہیں کہ جن کو اللہ نے حرام کیا ہے کافروں پر کیونکہ جنت پر جنت کافر پر حرام ہے تو اگر جنت کافر پر حرام ہے تو جنت کی نعمتیں بھی اس کے اوپر حرام ہیں اور جنت والے تو ہوں گے ہی وہ کہ جو دنیا میں حرام کام نہیں کرتے تھے تو جنت میں جانے کے بعد کیا حرام کام کریں گے کیا خیال ہے تو وہ تو جن... اسی لیے جنت میں کہیں ہیں کہ وہ دنیا میں حرام کام نہیں کرتے تھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے کوئی ایسی چیز نہیں کرتے تھے جس کو اللہ جو اللہ نہ چاہتا ہو تو کیا میں جانے کے بعد کوئی ایسی دھاندلی ہو سکتی ہے کہ چلو دوست ہے بھائی ہے چلو بیٹا ہے اس کو کچھ نہ کچھ کس طریقے سے پہنچا دوں تو آگے سے جواب کیا دیں ان اللہ حرم عال القافرین کہ اللہ نے ان چیزوں کو پر حرام کر دیا کافوں پر اور یہ آیت دوسری آیت کی تائید کرتی جس ہے جس میں اللہ تعالیٰ احمد ہے ہوں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو بھی جنت جہنم کے جانے کے بعد بات کی باتیں ہیں اس سے کہیں پہلے ہی قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا اسی وقت سارے تعلقات لوگوں کے کٹ جائیں گے سارے ان کے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے ساری ان کے محبتیں تعلق جو ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے وہیں پر اس لیے وہاں پر کوئی یہ نہیں کہ یہ بیٹا ہے یہ بھائی ہے یہ دوست ہے ایسی چیز نہیں اگر دوستی وہاں پر قائم ہوگی تو کیا ہے الکھم با بدن الا المطقین سوائے متقی پرہیزگاروں کے کہ جن کی دوستیاں باقی ہوں گی اس لیے یہ آیت ہمیں یہ جملہ بھی ہم کو اس بات کا معنی وعدہ کرتا ہے کہ کس انداز سے کہ بھائی بھائی کے ساتھ بھائی بیٹا باپ اور اس طرح کے تعلقات کس انداز سے کٹیں گے کہ باپ جہنم میں جل رہا ہے بیٹا جہنم میں جل رہا ہے بھائی جہنم میں جل رہا ہے اور چیخ پکار کر رہا ہے اور یہ جنت کے نیم تو پلٹ رہا ہے اور اس کے اس کے دل میں ذرہ پر بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کچھ کروں تو یہ تعلقات کٹنے کا یہ انداز ہے کال ان اللہ حرم القافین کہیں گے کہ یہ وہ چیزیں کہ جن کو اللہ نے حرام کیا کافوں پر اللہدین الحد الدین مغرۃ الحایات الدنیہ اب وہ کون ہے کافر ان کا کون ہے اللہ نے آگے ان کی صفتیں بیان کی اور یہ بھی قرآن کا جسا ہم کو بتاتے ہیں کہ قرآن کا انداز کہ قرآن صرف کافر و کرفت بیان کر کے چھوڑ نہیں دیا کافر کون ہے تاکہ کسی کو غلفہ میں نہیں ہو کہ میں تو بھی مومن ہوں میں تو کل میں پڑھتا ہوں ایک نہیں چھ پڑھتا ہوں سمجھے نہ تاکہ اس کا وحم دور ہو جائے کیا فرمائے اللہ ددین الحد الدین ہوں جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا لہ ابا کھیل تماشا ہاں دیکھیے آج آج آپ کو طرح طرح کے دین نظر آتے ہیں کہیں ہی ملادوں پر کیک کٹ رہے ہیں وہاں قوالیاں بج رہی ہیں ڈانس ہو رہے ہیں ڈھول بج رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کون سا دین ہے یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالی بیان ف ہے ہاں جی جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا بغرت ہوں حیات دنیا اور دنیا کی زندگی میں دھوکہ میں پڑے رہے کہ یہیں پر ہے جو کچھ ہے یا فلاں بچا لیں گے فلاں چھوڑا لیں گے فلاں کا سہارا ہے فلاں کا جھنڈا ہے یہ دنیا کی زندگی کو دھوکے میں پڑے رہے فلے اومن سا کمانسول قا تو اللہ ماتا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہماری آج کی ملاقات کو بلایا ریامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد نہ کیا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے زندگی کے ایک ایک نمے کا حساب دینا ہے اور ایک ایک چیز کا اللہ اللہ نے پوچھ لینا ہے جس طرح انہوں نے اس دن کو بلایا ہوا اللہ ہے فلے اومن ساہم اللہ ماتے ہیں کہ ہم بھی ان کو بلا دیں گے اور بلانے کا مانا بلانے <coughs> کا معنی کیا ہے کہ اللہ جہنم میں ڈال کر دیکھے گا ہی نہیں کہ کہاں پر ہے کس انداز ہے کچھ پکار کر رہا ہے اور یہ عذاب کی شدت کی ایک وہ شکل ہے کہ جو عام عذاب کی طرح نہیں ہے کہ آپ کسی کو کسی عذاب میں مبتلا کر کے اس کو سزا دے کر بھول جائیں کہ وہ کہاں پر ہے اس کا حال کیا ہے یعنی آدمی اگر چاہے سزا میں پڑا ہو لیکن اس کو, کو دیکھ بال کر رہا ہو چیز پکار سن رہا ہو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے میری کوچی خوبکار سن رہا ہے لیکن جہاں پر اس کی کوچی خوفکار سننے والا ہی کوئی نہ ہو اس کو دیکھنے والا ہی نہ ہو کہ اس وہ کس حالت میں ہے تو یہ مانا ان کو بھلانے کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آداب میں ڈال کر ان کو بھولی جائے گا جیسا یعنی بھولتا تو نہیں اللہ تعالی لیکن مقصد جو ہے اس انداز سے معاملہ ہوگا کہ ان کو پوچھنے والا ہی کون ہوگا کہ تم کہاں پر ہو اور کس انداز سے ہو اس لیے جاننا والے کہ مدتوں تک کتنے سالوں تک سینکڑوں سالوں تک پکارتے ہی رہیں گے چیخو پکار ہی کرتے رہیں گے آخر میں ان کو کہا جائے گا تم کیا چاہتے ہو ہاں تو کیا جواب ملے گا ہاں جی آخر میں جب یعنی کہ بہت متوں کے بعد ان کو جواب بھی دیا جائے گا تو کیا جا کہا جائے گا ان نقم کے کہ تم یہاں پر رہنے کے لیے آئے ہو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو بلانے کا انداز اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے اما کا ربو کا کیا نظر بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے لیکن یہاں پر بُلا بولنے کا وہ معنی نہیں جو حقیقی بھولنا ہو بھولنے کا وہ جو انداز ہوتا ہے کہ کسی کو عذاب میں مطلع کر کے اس کو نظر انداز کر دینا اس کو چھوڑ دینا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس انداز سے ان کو چھو... ان کے ساتھ کرنا فلے اومن انصاہوں بس آج کے دن ہم تم کو بلا دیں گے کہ ماں قا ایوم جس طرح انہوں نے آج کے ہماری اس ملاقات کو بلایا تھا اماں کانوب آیاتنہ یہ اور جو ہماری ایتوں کا یہ انکار کرتے تھے آیتوں کے زمرات قرآن کریم کے آتے ہیں اللہ کے احکامات ہوں اللہ کے توحید کی باتیں ہوں جس کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے جس کا انکار کرتے تھے سنت کی چیزیں ہوں کہ جس کے مقابلے میں اپنے اپنے طور طریقے گھڑتے تھے تو جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تو اس وجہ سے اور آج کے دن کو جو, جو انہوں نے ہوا تھا تو اللہ ہم ہیں کہ ہم بھی آج کام کو تم کو بلا دیں گے اور اسی کی تائف الطوع کے آخر میں اللہ تعالی کہ ہم آتا ہے کہ جب ہمارا اردا نقرف عند شند کا بنا قاررب بل میں حشر تر آد کن تو وسیرا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ بے دین کو جو ہے جس نے اللہ کے دین سے اراض کیا اس کو قیامت کے اندھا کے کھڑا کر کرے گا تو کہے گا اللہ میں تو دیکھتا تھا آج اندھا کیسے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا فمائے گا تت کا آیا تنا فن سیتا کلیم متن تیرے پاس ہماری اعت تھی تم نے ان کو بلا دیا آج اسی طرح تم کو بلا دیا جائے گا تو یہاں ماتفاہ بس آج کے دن ہم ان کو بلا دیں گے کما نسور قا مہادا جس جس طرح انہوں نے آج کے دن کی اس ملاقات کو بلایا تھا مما کان ام آیات اور جو تھے ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے دوبارہ دیکھیے وبئی حجاب اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا واف رجال اور تینوں پر اونچی جگہوں پر کچھ لوگ ہوں گے یارفون جو پہچانے کہ کلن سبھی کو بھی سیما ہوں ان کے چیروں سے ان کے خد و خال سے اناد او اصحاب جنا اور پکارے کے وہ آواز دے کے جنت والوں کو انصلح منع کے سلام تو نہیں داخلوں